السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیه وعلى اله و علی اصحابہ ومن اهتدى بهدی واستنبی سننته الیوم وتبعد معزز ومكرم ومحترم سامعين ومشاهدين ومشاهدات اج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ایک نئے سلسلے کی شروعات گزشتہ اتوار سے میں نے کی تھی اور انہیں سلسلہ ہے قیامت کی نشانیاں بطور تمہید کل اس موضوع کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر میں نے کچھ گفتگو کی تھی اور آج بھی تمہید یا مقدمہ کہہ لیجئے اسی سے متعلق ہماری گفتگو ابھی کچھ دنوں تک چلے گی جس میں قیامت سے متعلق کچھ اہم باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے آج جو ہمارا موضوع ہے سمجھ لیجئے قیامت کی نشانیوں میں مقدمے کے طور پر وہ ہے یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت قیامت پر ایمان کی اہمیت اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یوم آخرت پر ایمان یہ ایمان کا ایک اہم رکن ہے اس کے بغیر کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا بلکہ وہ مومن ہی نہیں ہوگا وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا جس کا قیامت پر ایمان نہ ہو یوم آخرت پر ایمان نہ ہو اللہ قرض صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبیل امین تشریف لائے اور بڑی مشہور حدیث حدیث جبیل کے نام سے جس کے روایت کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آ کر کے انہوں نے بہت سارے سوالات کیے اور ہمارے نبی نے جواب دیا اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایمان کیا ہے تمہارے نبی نے کیا فرمایا انتمنا بلّہ ملائی کتی ہی وہ کتب ہی و رسلی وہ و ایمان یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے اس کے فرشتوں پر ایمان اور اس کی کتابوں پر ایمان جو کتابیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں پر اتاری اور اس کے رسولوں پر ایمان نبیوں پر ایمان جنہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے بھیجا سارے انبیاء انسانوں میں سے تھے کوئی کسی دوسری مخلوق میں سے نہیں تھا سارے انسانوں میں سے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو فوقیت دی فضیلت دی انہیں نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا اللہ تعالیٰ کے ان تمام نبیوں پر فضل اور کرم ہوا تو ان پر ایمان لانا ول یوم آخر اور یوم آخرت پر یوم آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا برباد ہو جائے گی قیامت قائم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان تمام مراحل پر ایمان لانا یہ تمام چیزیں یوم آخرت پر ایمان میں داخل اور شامل ہیں موت کے بعد سے لے کر کے آنے والے تمام مراحل جنت اور جہنم تک اور اس سے پہلے حساب و کتاب اور اس طریقے سے قبر میں سوال نعمتیں اور عذاب منکر نکیر اور اس طریقے سے محشر پھر حساب و کتاب پھر حوض اور اس طریقے سے پھر پرسرات سے گزرنا پھر شفاعت اور اس طریقے سے کنترا السراد کے بعد کنترا اس سے گزرنا جنتیوں کا پھر جنت کے اندر جانا یہ تمام چیزیں یوم آخرت پر ایمان میں شامل اور داخل ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یوم آخرت پر ایمان بہت اہم ہے اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھے نبیوں پر ایمان رکھے تمام چیزوں پر ایمان رکھے لیکن یوم آخرت پر ایمان نہ رکھے تو مسلمان نہیں ہو سکتا یہ بنیادی ایمان ہے یہ ایک بنیاد ہے دین کی اور اسلام کی اور ایمان کی جس پر ایمان لائے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا مکہ کے مشرقین اس کا انکار کرتے تھے وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن یوم آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا وہ سمجھتے تھے یہ دنیا سب کچھ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا اور یہ سب فرسودہ باتیں ہیں اور یہ سب بے عقل باتیں ہیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں اس طرح کا ان کا ایمان تھا کہ یہ دنیا آخری ہے اس کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں نہ باس ہوگا نہ کسی کو زندہ اٹھایا جائے گا نہ حساب و کتاب ہوگا نہ کسی کو بدلہ ملے گا نہ جزا نہ سزا کچھ چیز نہیں ہوگی اس کا وہ مکمل طور پر انکار کرتے تھے تو یہ بہت بنیادی ایمان ہے یہ سمجھ لیجئے یوم آخرت پر ایک بندے کا ایمان لانا اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آخرت پر ایمان نہ رکھے اس طریقے سے آپ دیکھیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی یا کوئی ایسا صفحہ نہیں ملے گا آپ کو جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یوم آخرت کا ذکر نہ کیا یا اس دن ثواب کا ذکر عقاب کا ذکر حساب کا ذکر یعنی وہ چیز جو یوم آخرت سے متعلق ہے ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا ذکر آپ کو قرآن کریم کے ہر صفحے پر مل جائے گا ہر صفحے پر مل جائے گا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان کس قدر بنیاد بنیادی ایمان ہے بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا ایسے آپ دیکھیں نمبر تین یا تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے پرانے مقدس کے اندر اور ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادث میں اللہ پر ایمان کے ساتھ یوم آخرت کو جوڑ دیا اللہ پر ایمان کے ساتھ یوم آخرت کو جوڑ دیا یعنی اس کا حقیقت میں اللہ پر ایمان ہوگا اس کا یوم آخرت پر بھی ایمان ہوگا کیونکہ یوم آخرت پر ایمان یہ بنیادی چیز ہے جو ایک مسلمان کو غیر مسلم سے تمیز کرتی ہے بہت ساری چیزیں انہیں میں سے ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ مکہ کے مشرقی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اللہ کو رب مانتے تھے خالق مانتے تھے مالک مانتے تھے روزی دینے والا مانتے تھے عبادت میں شرک کرتے تھے اور یوم آخرت کا انکار کرتے تھے فرشتوں کے تعلق سے ان کا غلط عقیدہ تھا یہ تمام چیزیں تھیں لیکن اللہ پر ان کا ایمان تھا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اپنے ایمان کے ساتھ یوم آخرت کے ایمان کو بھی ذکر کیا ہے جیسے ایک آیت اللہ فرماتا ہے لئی الْبِرَّ انت الوجو حکم قبل مشرق قبل مغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو ولاکنبرمن اب اللہ آخر لیکن نیکی کام اس نے کیا جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لے کر کے آیا یہ اصل نیکی ہے اور اس کے بعد ہی انسان قبل کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ پر ایمان نہیں یوم آخرت پر ایمان نہیں تو نماز پڑھے گا بھی اس کا کیا فائدہ کدھر رخ کر لے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے لیکن اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اگر وہ غلطی اس سے ہو جاتی ہے اور خانے کعبہ اور قبلہ جو ہمارا اس کی طرف رک کرنے کے بجائے غلطی سے کسی اور کی طرف رک کر کے نماز پڑھ ہے اس کی نماز اللہ تعالی کیا مقبول ہوگی اس نے کوشش کی پتہ نہیں چلا اسے قبلے کا صحرا میں ہے میدان میں ہے اس نے ہر ممکن کوشش کی لیکن معلوم نہیں پڑا قبلہ کدھر ہے نماز اس نے پڑھ لی اللہ پر ایمان ہے اس کا یوم آخرت پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرے گا لیکن اگر انسان شہر میں ہے تو ایسی صورت میں اسے اس کو چاہیے کہ لوگوں سے پوچھے اندازہ نہ کرے وہ کہ قبلہ ادھر ہوگا, ادھر ہوگا ادھر ہوگا نہیں اس کو پوچھنا ضروری لیکن صحرا میں ہے کوئی نہیں اس کے علاوہ اور وہ کوشش کر رہا ہے قبلے کی لیکن قبلہ نہیں اسے معلوم پڑا اور نماز پڑھ لیے اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول کرے گا فتح اللہ و تو اصل جو تمام عبادات کی قبولیت کی جو جڑ ہے وہ اللہ پر ایمان ہے اور اللہ پر ایمان کے بعد جو اور جو ایمان کی چیزیں ہیں ان میں یوم آخرت بطور خاص یہ تمام چیزیں ایمان کی قبولیت کی جڑ اور بنیاد میں سے ہے تو ساحد کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یوم آخرت کو پر ایمان کے ساتھ جوڑ دیا اس طریقے سے ایک آیت کے اللہ فرماتا ہے لالکم یو ادبی تو میں اس چیز کی وسیع نصیحت کی جاتی ہے کس کو منکانہ امن بلّہ الاخر جو اللہ پر ام آخرت پر ایمان رکھتا ہے یہ صور طلاق کے عید نمبر دو ہے یعنی جس کا اللہ اور اومی آخرت پر ایمان ہے وہی ان چیزوں کو فالو کرے گا وہی ان چیزوں کی پیروی کرے گا اور جس کا اللہ اور ام آخرت پر ایمان نہیں اسے کسی چیز کا کوئی اہمیت نہیں اس کی نظر میں اور کسی چیز کا پاس و لحاظ اس کے پاس نہیں ہوتا ایسی دیکھیں ایک آدمی اللہ فرماتا امر مساجد اللہ منآلّ و آتم اخشا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے یعنی اپنے ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یوم آخرت پر ایمان کو ذکر کیا وہ اقام و اور نماز قائم کرتے ہیں وہ آت سکا اور زکاط دیتے ہیں وہ لم اکشر اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے علاوہ کسی سے ان کے دنوں کے اندر خشیت نہیں ہوتی یعنی وہ چیزیں جو مافوکل اسباب ہیں ورنہ کچھ تبھی خوف ہوتا ہے وہ انسان جیسے شیر سے ڈرتا ہے انسان آگ سے ڈرتا ہے پانی میں سمندر میں کودنے سے ڈرتا ہے تبھی خوف ہے یہ تو علیہ السلام بھی ڈر گئے جب جادوگروں نے ڈالا اور رسیاں سانپ جیسی بن گئیں سانپ نظر آنے لگی۔ ان کے دل کے اندر بھی خوف آ گیا تو یہ خوف تبعی خوف ہے انسان سانپ سے ڈرتا ہے اور انسان جو ہے بچھو سے یا درندے سے شیر سے ڈرتا ہے یہ کیا ہے یہ تبعی خوف ہے جو انسان کی طبیعت میں داخلی ہیں یہ مراد نہیں ہے غلام اکشاء اللّہ اور ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت نہیں ہے کسی کا خوف نہیں ہے کہ کوئی بغیر سبب کہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا ایسا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا بیان فرمایا جو اللہ پر اور میں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے میں دو معنی شامل ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا مسجد بنانا مسجد بنانا بھی بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ ارمان میں اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار کرتا ہے گھر بناتا ہے شاندار گھر اللہ بناتا ہے جو دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللّہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں آخرت میں محل بناتا بہت ساری ہیں تو ایک تو تعمیر کا مطلب یہ ہے اور دوسرے تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ معنوی تعمیر یعنی مسجد کو آباد کرنا اللہ کے ذکر سے نماز سے قرآن کی تلاوت سے جمعہ سے پانچوں وقت کی نماز انسان جا کر کے وہاں پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے تو یہ سب اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنے میں آباد کرنے میں شامل یہ بھی معنی شامل اور داخل ہے اس لیے مسجد سے جس شخص کا دل لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرص کے سائے میں جگہ دے گا جیسے کہ اللہ کے سل صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے کہ ساتھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ ابامن قیامت کے دن اپنے عرص کے سائے میں جگہ دے گا انہیں میں سے آپ نے فرمائی رض بہم القم بالمساجد وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو تو مسجد سے جس کا دل لگا رہتا ہے نماز کا انتظار کرتا ہے مسجد میں جانے سے کو سکون ہے اطمینان ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کا اسے موقع ملتا ہے درد سننے کا تلاوت کرنے کا ذکر و اذکار کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایسے بندے کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو جس کا دل مسجد سے لگا ہوگا ایسے بندے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان کو اللہ رب العامین اپنے ایمان کے ساتھ بیان کیا جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے منکانہ اماخب فلیق الخیرن او یسمد جس کا اللہ پر یوم آخر پر ایمان ہے وہ اچھی بات کہے اور نہ خاموش رہے بھلی بات کہے معروف کا حکم دے اچھی بات کہے منکر سے روکے زبان کو غلط جگہ استعمال نہ کرے غیبت کے لیے چول خوری کے لیے اور طریقے سے بدھات اور شرک اور منکر کے رواج کے لیے اس کی نثر و اشاعت کے لیے نہ استعمال کرے گالی گلوچ کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ اچھے کاموں کے لیے اچھے بھلے کاموں کے لیے استعمال کرے پران کی تلاوت کرنا ذکر و اسکار کرنا معروف کا حکم دینا منکر سے روکنا اور لوگوں کو پند و نصیحت کرنا پران کی تلاوت کرنا ذکر و ازکار کرنا صبح و شام کی دعائیں پڑھنا یہ ساری چیزیں زبان کے لیے انسان استعمال کرے اگر یہ نہیں کر سکتا تو خاموش رہے لیکن زبان سے گندی بات اور غلط بات نہ نکالے زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے امانت بھی ہے اور دو دھاری تلوار بھی ہے اس کی حفاظت انسان کو جنت کے اندر لے جائے گی اور اس سے اس کی حفاظت نہ کرنا انسان جہنم میں جا سکتا ہے جی اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ایک دو زبان دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک شرمگاہ جو انسان کے دونوں رانوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی مجھے دے دے میں اس کے لئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظ بہت ضروری ہے تو مانبی نے اللہ اور اپنے ایمان کے ساتھ یوم آخرت پر ایمان کو ایک ساتھ بیان کیا چونکہ جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہوگا وہی زبان کی حفاظ کرے گا وہی بھلی بات کہے گا وہی منکر سے لوگوں کو روکے گا من کا نمن بلّہ آخر فل اکرم جارہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کی تقریم کرے اپنے پڑوسی کی عزت کرے اس کا ادب اور احترام کرے اور اس کی ضرورتوں کو بھی پوری کرے اسے ایزا نہ پہنچائے اسے تکلیف نہ دے اس کے کام آئے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے کیونکہ پڑوسی کا بھی بہت بڑا حق ہے دین اسلام کے اندر امن کا نعی امن اب اللہ علیہ آخر اور جس کا اللہ پر یوم آخر پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے مہمان کی عزت کرے اس کا خیال رکھے اس کا حق ادا کرے اس کا حق ادا کرے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی تدلیل نہ کرے اور اس طریقے سے اسے کھانا کھلائے اس کا ادب اور احترام کرے تو یہ مہمان نوازی بہت عظیم چیز ہے اور حسن اخلاق کی بہت بڑی دلیل ہے تو تین بات اہم ابھی نے فرمائی کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے اپنے پڑوسی کی عزت کرے اپنے مہمان کی عزت کرے کون جس کا اللہ پر میں آخرت پر ایمان یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یوم آخرت پر ایمان جو ہے یہ مومن کی علامت ہے اور جن کا یوم آخرت پر ایمان ہے ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے پرانے مقدس کے اندر بار بار تعریف کی جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ بلا آخرت ہم جو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور اس طریقے سے ان لوگوں کی مذمت کی کافروں کے بارے میں او ہم بلا آخرت ہم کافرون کہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے تو آخرت پر ایمان لانا یہ جہاں بنیادی رکن ہے ایمان کا وہیں پر ایسے لوگوں کی تعریف فرمدے اللہ رب العامن نے قرآن کے اندر بار بار کی ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان میں آخرت پر ایمان یہ ایمان بالغیب میں سے ہے مغیبات میں سے ہے غیب سے اس کا تعلق ہے اور یہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے نہ یہ اللہ رب العامین کو کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی یوم آخرت کو ابھی تک کسی نے دیکھا ہے یہ غیب سے متعلق ہے اور غیب پر ایمان اہل ایمان کی بہت بڑی خوبی ہے. بلکہ اللہ رب العالمی نے صورت البقرا کے اندر متقیوں کی جو سب سے پہلی خوبی بیان کی ہے سب سے پہلا وصف بیان کیا اللہ غیب پر ایمان اور غیب پر ایمان یوم آخرت پر ایمان اس میں شامل ہے اللہ پر ایمان اس کے اندر شامل ہے نبیوں پر ایمان شامل ہے فرشتوں پر ایمان شامل ہے جنوں پر ایمان شامل ہے تقدیر پر ایمان ہم نے تقدیر کو نہیں دیکھا قلم لوح محفوظ ان تمام چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن تمام چیزوں پر ایمان بالغیب میں شامل ہے اللہ فرماتا الفلامیم دالقل کتاب الار وفی علامیم یا حروف ان کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے دا لقل کتاب الار وفیع اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے حدل المطقین متقیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ سری لنکا کے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی عجبیل دعویٰ سینٹر میں وہ پہلے بہت بڑے پادری تھے اللہ نے ان کو توفیق دیا انہوں نے اسلام کو کر لیا تو انہوں نے بیان کیا کہ آیت کریمہ جب میں نے پڑھی تو میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جب کتاب لکھتا ہے تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہماری کتاب کے اندر کوئی یعنی خامی نہیں ہے تو یہ اللہ نے فرمایا کہ کتاب بلا رہا ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے کسی بھی طرح اس کے تعلق سے نہ اس کے نوزول کے اعتبار سے نہ نازل کرنے والے کے سے نہ جس پر نازل کیا گیا اس کے اوپر اس کے اعتبار سے نہ احکام اور مسائل کے اعتبار سے نہ کتاب کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی اس کے اعتبار سے نہ اس کے برحف ہونے کے اعتبار سے نہ اس کے سچے ہونے کے اعتبار سے نہ اس کے محفوظ ہونے کے اعتبار سے کوئی اس کے اندر شک اور شبہ کی بات نہیں کرے یہ جملہ جو ہے یہ آئے مجھے توجہ دلائی اور میں نے اس پر غور کیا غور کرتے کرتے آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ پر ایمان و لے کر کے آئے اور اس طریقے سے دین کے دائی بنے اور اسلام کے پیغام پر بنے ایمان دین کی طرف بلانے والے بنے وہ جی دین. دین کے دائی اور مبلک بنے وہ تو کہتے ہیں یہ اللہ فرماتا ہے کی حدل للمتقین متقیوں کے لیے ہدایت ہے الدین اعیمناب الغیب جو غیب پر ایمان لانے والے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں سب سے پہلی خوبی اور غیب کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو میں نے بیان کیا اللہ پر ایمان بھی یوم آخرت پر ایمان جنت جہنم تمام چیزیں منکر نکیر تمام فرشتے سب کچھ اس کے اندر شامل ہے وہ یقین مون اور نماز قائم کرتے ہیں امار رزنہ امنفقون اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں وہ لذیذ امنون اب امام ضی اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں امام ضلع القبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے یعنی اس سے پہلے جو کتابیں اتاری اللہ نے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے کتابوں کو اتارا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ اور بات ہے کہ کتابوں میں لوگوں نے تعریف کر دی لوگوں نے اسے بدل دیا اور وہ کتابیں اپنی حالت پر باقی نہیں رہ گئیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے تورات بھیجی زبور بھیجا انجیل بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے تختیاں دیں ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے اللہ نے قرآن نازر فرمایا دیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے پہلے جو کتابیں اتاری گئیں ناموں کے ساتھ جو بیان ہوا ان پر ہمارا ایمان ہے وہ کتابیں انہیں نبیوں کو دی گئی جن نبیوں کے ساتھ کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا اور یہ ضروری ہے ایمان لانا اگر کوئی انکار کر دے کہ نہیں اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا یا کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے تو مومن باقی نہیں رہ جاتا و بالآخرت حمی کنون اور وہ آخرت پر یقین لانے والے ہیں علائی کا اللہ حدم رب و الائی کا حمل یہی لوگ اپر رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی کامیاب لوگ ہیں کامیابی کس کے اندر ہے اللہ پر ایمان غیر پر ایمان نماز پڑھنے پر زکوٰۃ دینے پر خرچ کرنے پر اللہ کی راہ اور تمام چیزوں پر ایمان لانے میں جو ایمان کے اندر شامل داخل ہیں یہ اصل کیا ہے انہیں لوگوں کے لیے کامیابی یہی اصل لوگ ہدایت یافتہ ہیں یہی اصل لوگ ہدایت پر ہیں یہ اللہ ابو العالمین نے مومنوں کی کچھ اوسا بیان ہیں جو اہل ایمان تو اس میں سب سے پہلا وصف اللہ نے بیان کیا غیب پر ایمان اور پھر آخر میں کیا فرمایا ابلا آخرتنون آخرت پر ان کو یقین ہے لہذا ہمیں یقین ہے کہ قیامت قائم ہوگی آخرت ہوگی دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی جیسے انسان ہمیشہ نہیں رہتا ایسے دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہے گی ایک دن ختم ہو جائے گی اور سب دوبارہ زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور صلافی علیہ السلام سورف ہوگیں گے ایک بار ساری دنیا کہ لوگ مر جائیں گے دوبارہ سر پھونکیں گے سب لوگ اپنی خبروں سے زندہ کھڑے ہوں گے اور اس طریقے سے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سب کا حساب و کتاب ہوگا اسی لیے اسے قیامت کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی خبروں سے کھڑے ہوں گے اور اللہ اور براہن کے سامنے حاضر ہو جائیں گے جن کا ان تمام چیزوں پر ایمان ہے وہی ہدایت یافتہ ہیں وہی سچی راہ, سچی راہ پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں اصل کامیابی یہی ہے کہ جنت کا مل جانا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا اللہ نے فرمایا فرمن وہ ادخر جنت اطفاظ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا تو اصل کامیابی جہنم سے بچنا اور جنت کو پانا ہے پہلے جہنم سے بچنا ہے اس کے بعد جنت ملے گی سب کا جہنم کے اوپر جو پلس ہے اس سے گزر ہوگا جہنم کو پار کرنے کے بعد ہی جنت ملے گی اس لیے جو جہنم سے بچا دیے گئے اور جنت کے اندر جو چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے اصل کامیابی یہی ہے اور قرآن میں جہاں بھی فلاح کا ذکر ہے فوج کا ذکر ہے اس سے مراج جنت کا حصول ہی ہے کہ انسان کو جنت مل گئی اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی دنیا میں انسان کتنا بھی کامیاب ہو جائے وہ کامیابی عارضی ہے وقتی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی انسان ختم ہوا وہ بھی ختم ہو گیا کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو کتنی ہی کامیابیاں اس کے پاس کیوں نہ ہو کتنا بڑا منصب کیوں نہ ہو دنیا سے چلا گیا سب کچھ چلا گیا مال دولت منصب ساری چیزیں چلی گئیں یہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں ہمیشہ رہنے والی کیا ہے آخرت جو آنے والی وہ آئے ہمیشہ کی والی زندگی جنت اور جہنم کی شکل میں اس لیے میرے بھائیوں میں آخرت پر ایمان انسان کو اللہ کی اعتاد پر عبادت پر نیکی پر ابھارتا ہے اور اس طریقے سے انسان کے اندر کناز پیدا کرتا ہے اور اس طریقے سے انسان کو نیکی پر قائم رکھتا ہے اور انسان کو بری چیزوں سے برے کاموں سے اور برائیوں سے انسان کو بچاتا ہے تو یوم آخرت پر ایمان بہت اہم رکن ہے یہ دین اسلام کا ایمان کا اس پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مومن اور ہو ہی نہیں سکتا تو آج ہم نے جانا یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت اور بہت ساری چیزیں اس کے تعلق سے کہی جا سکتی ہیں البتہ ایک بات ہم بتا دیں کہ جو غیب ہے اس کا تعلق وہی پر ہے غیب انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا غیب انسان اشتہاد کر کے نہیں جان سکتا غیب انسان اشتہاد کر کے اپنی عقل سے نہیں جان سکتا غیب کا تعلق وہی پر ہے وہی سے ہے وہی کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے اور وہی غیب کے تعلق سے جاننے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک سرچشما ہے وہی اور وہی نام ہے قرآن و حدیث کا اس لیے غیبیات سے انسان قیاس نہیں کرتا غیبیات میں قیاس نہیں ہے اشتہاد نہیں ہے غیبیات میں تسلیم ہے ایمان ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ نے جو کچھ بیان کر دیا نبی نے جو بتا دیا اس پر انسان کا ایمان ہو گیا مکمل یقین ہو گیا کہ وہ چیز ویسی ہوگی جیسے اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے نبی نے بتایا وہ قیاس نہیں کرتا اس کے بارے میں کیونکہ قیاس سے پتہ کی جانے والی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ انسان قیاس سے پتہ کر لے نہ ہی تجربے سے حاصل کی جانے والی چیز ہے کہ انسان تجربہ کر کے بتا دیے میں آخرت کے تعلق سے یہ غیب کے تعلق سے نہیں تجربہ انسان دنیاوی چیزوں میں کرتا ہے جو چیزیں محسوس کی جانے والی ان میں انسان کرتا ان چیزوں کے اندر تجربہ نہیں ہوتا یہ تو یقین اور ایمان لانے والی چیزوں میں سے ہے اس لیے غیب کے جاننے کا طریقہ کیا ہے یہ وہی ہے وہی میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب برحق ہے اور اس پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے انسان اس پر قیاس نہیں کر سکتا اشتہاد نہیں کر سکتا اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتا اور نہ ہی تجربے سے انسان اس چیز کو حاصل کر سکتا اس کا دار و مدار وہی پر ہے اللہ رب العالمین نے جو وہی کی اس پر اس کا دار و مدار تو یہ چیز بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے غیب سے متعلق اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت پر قائم رکھے آمین رب العالمین اور قیامت کے اللہ رب العالمین ہمیں شر سے محفوظ رکھے دنیا کے اندر بھی شر سے محفوظ رکھے اور توحید اور سنت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے آمین وہ صلی محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته